بسم اللہ الرحمن الرحیم ملاقات آج پھر جمعہ المبارک کا دن آ پہنچا ہے پچھلے جمعے کی طرح آج بھی زہر کی نماز ادا کی ہے مالک کا شکر ہے جس سال میں رکھے دعا ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے کی مرتے دم تک اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا رہے اس دعا میں آزادی کی تمنا بھی چھپی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ پوری فرمائے بات یہ چل رہی تھی کہ جمعہ کا دن پھر آ پہنچا ہے اور بندہ ابھی تک ہر طرح کی ملاقات اور رابطوں سے محروم ہے عام طور سے جب بھی کوئی شخص اپنے ملک میں گرفتار ہوتا ہے تو اسی دن یا اگلے دن تک اس کے اہل خانہ دوست احباب اور جاننے والے اس کی خبر گیری شروع کر دیتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص کسی دوسرے دشمن ملک میں گرفتار ہو جائے تو پھر اپنوں کی ملاقات کے لیے ترسا رہتا ہے بندہ نے دشمن کے ملک میں طویل قید کاٹی ہے وہاں ہماری ملاقات زیادہ سے زیادہ بعض وکیلوں کے ساتھ ہو جاتی تھی اور بس اب جب کہ اپنے ملک میں گرفتاری ہوئی ہے تو خیال تھا کہ ایک دو روز میں کوئی نہ کوئی ضرور خبر لے گا مگر آج دس دن گزرنے کے باوجود نہ کوئی ملاقات آئی ہے اور نہ باہر کی کوئی خبر ایسا لگتا ہے کہ آل خانہ تو ریاستی مظالم کا شکار ہیں کیونکہ ایک خبر کے مطابق بندہ کے چار بھائیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے جہاں تک تنظیمی کارکنوں کا تعلق ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیچارے افرا کا شکار ہیں جبکہ دوست احباب بھی ان حالات کی وجہ سے سہمے ہوئے ہوں گے یہ تمام صورت حال دراصل اس دھوکے کی وجہ سے ہوئی ہے جو مجاہدین کو حکومت وقت نے دیا دوسری طرف مجاہدین پاکستان میں اپنے پرامن کردار کی وجہ سے پولیس تھانے جیل اور گرفتاریوں کے معاملات کا قطعی طور پر کوئی تجربہ نہیں رکھتے ماضی میں اگر وہ حکومت سے وقتاً فوقتاً ٹکراتے رہتے تو ان کے ہاں گرفتاریوں کے بعد کے معاملات سے نمٹنے کا انتظام موجود ہوتا مگر اسلام کے یہ سپاہی جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول رہے اور ان کی ذاتی اور شہری زندگی نہایت پرامن رہی اب ان پر اچانک یہ افتاد پڑی ہے تو غالب امکان یہ ہے کہ ان میں سے اکثر کو جیل میں بند قیدی سے ملاقات کا طریقہ کار بھی معلوم نہیں ہوگا تعجب ہے کہ ہماری حکومت ان پرامن افراد کو ستا کر غضب الہی کو دعوت دے رہی ہے حالانکہ اس وقت دشمن سرحدوں پر جمع ہے ضرورت تو اس بات کی تھی کہ اس وقت دشمن کے خلاف مل جل کر مؤثر حکمت عملی اپنائی جاتی اور جب اس کا خطرہ ٹل جاتا تو پھر آپس کے معاملات بات چیت سے حل کر لیے جاتے معلوم نہیں غیروں کو ہر موقع پر بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے کی دعوت دینے والے حکمران اپنی قوم کے خلاف ڈنڈا بیٹری کیوں استعمال کرتے ہیں کیا یہاں بات چیت کے ذریعے مسائل حل نہیں ہو سکتے یا اسلام اور جہاد کو مٹانا ہی زندگی کا مشن بن چکا ہے یا اللہ آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں